بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن اللہ جو نہایت مہربان علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں رفعها ووضع اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کروی اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول گروہ جنو انس تم اپنے پروردیگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی خن مٹی سے بنایا وخلق اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ری دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے آلائی ربكما تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں کار ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لو گے دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں ای تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے والإكرام اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے ربكما تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ گے اے دونوں جماعتوں ہمن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں ربكما تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے گرو ہے جنو انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے شقت پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تل چھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تبھی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لوگ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے کبھی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے جہنتی گئی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ لوگ جھٹلاتے تھے وہ روزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو ولمن مَقَامَ رَبِّهِ گے اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں ربكما تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میو کے درخت ہیں ای ای ربكما تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں میں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں کبھی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے پہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں میں تو تم اپنے پرور دگار کی کون کون سی نعمت کو فیغن الطرف لم يطلف قبلهم ولا کب نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے ربكما تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاؤ گے گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے الاحسان الاحسان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے میں تیون تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے مد دونوں خوب گہرے سبز فبی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے میں ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لوگے ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں کبھی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاؤ گے روم میں وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں کبھی ایپ میں تو تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فبی ربكما تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے سب قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیا تک لگائے بیٹھے ہوں گے ربکما میں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے